صلہے کے بعد کو مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی آپ نے روم کے بادشاہ کیسر مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر یماما کے حاکم حوزہ اور امان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی نجاشی کا نام اسحما بن ابجر تھا آپ آب نے اسے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہما شاہ حبشہ کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ واہدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں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 بس اگر وہ منہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ کیا نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ انہوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت صفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو امر بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کیا وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہی تھے اس نجاشی نے رجب نو ہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کے اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مکوکز شاہ اسکندریا اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکوکس سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤ سلامت رہو گی اسلام لے آؤ اللہ تمہیں عجر دے گا. لیکن اگر تم نے منہ مو موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گنا ہوگا اور اے آہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باس کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے پس اگر وہ منہ مو موڑیں تو کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاتب بن عبی بلتعا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا انہوں مکوکس سے گفتگو کی اسے خط دیا مکوکس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا. میں سیدہ ماریا اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما دو لونڈیاں بھیجی ان دونوں کا قپت میں بہت مقام تھا کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے اس خچر کا نام دلدل دل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبا کر دیا خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرا و پرویز کے نام لکھا آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لے آؤ سالم رہو گے اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا میری رعای میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی وہ ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی پھر خسرو کے بیٹے شیرویا نے اس کے خلاف بغاوت کی اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ایک خط حارث بن عبی شمر غسانی کے نام لکھا یہ کیسر کی طرف سے دمش کا امیر تھا اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہارس بن ابی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ واہدہ لا شریک پر ایمان لیا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجا بن وہب اسدی رضی اللہ انہوں کے ہاتھ بھیجا ہارث کو خط ملا پڑھ کر بولا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجا بن واہب اسدی رضی اللہ انہوں سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا پھر اس نے کیسر سے جنگ کی اجازت چاہی مگر کیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا تب اس نے شجا بن واہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا آپ نے ایک خط بسرہ کے امیر کے نام لکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن امر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا اس کا ذکر آگے آئے گا